آج کل جو ہے کہ جو بال پین آ رہے ہیں اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے अلکول. اس کو لگا کے نماز پڑھ سکتے اچھا پین کو آپ نے سوال صحیح نہیں بنایا ایک منٹ ذرا کوئی الکوہل لگا کر کے نماز پڑھتا آپ کو سینٹ لگا کر کچھ اس کو بتاؤ کوئی دوا ایسی جس میں الکوہل خالی الکوہل لگ کر کے کون نماز پڑھے گا بھائی یہ تو نہیں یہ آپ نے نہیں پوچھا نا یہ سوال تو نہیں پوچھا آپ نے آپ نے تو یہ کہا الکوہل لگا آپ بتائیے کوئی ایسا قلم ہے جس کے سیاہی میں الکوہل ہے ٹھیک ہے نا اب سوال بنا اب سنیے سارے جو سیائی ہیں سب میں الکوہل نہیں ہوتا جیسے بالپین ہے بالپن الکوہل نہیں ہوتا بلکہ اس میں اس کی سیاہی نیب جو ہے وہ خشک ہونے سے بچے اس لیے اس میں گلیسرین کا انسر بھی ہوتا ہے الکوہل نہیں ہوتا الکوہل کس میں ہوتا ہے یہ جو مارکر پہنے نا بڑے بڑے جو پیٹوں پر لکھتے ہیں بڑے بڑے نشانات میں موٹے یا اس میں کے باریک بھی ہوتے ہیں کچھ تو اس میں الکوہل کی آمیزش ہے اور یہ الکحل جو ہے وہ خالی شراب اعلی فاضل بریلوی کے ملفوظات میں اس پہ پوری تحقیق موجود ہے کہ الکوہل اور اسپرٹ جو ہے صرف شراب نہیں بلکہ اعلیٰ فاضل فرم بدترین قسم کی شراب ہے مثلا شراب پینے والا آدمی جو شرابی ہو اتنی شراب پیے کہ 10 سال میں مرے الکوہل پینے والا پانچ سال میں مر جائے گا سمجھے اتنی بدترین قسم کی شراب تو ایسا پین اگر یہاں لگا ہو جس میں الکوہل کی آمیزش ہے مظاہرے کی نماز فاصد ہے بالکل ایسے جیسے کوئی آدمی چھوٹی سی شیشی میں شراب لے کر اپنی جیب میں رکھ لے اور نماز پڑھے تو نماز فاسد ہے تو الکوہل اسپرٹ جو ہے وہ نجیس ہے ایسے پین سے لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسوں سے نام وغیرہ بھی نہ لکھا جائے خوبصورت اللہ اور اس کے رسول کے نام ہے. جیسے عبد الجبار عبد الرحمان محمد احمد غلام احمد اس پین سے یہ نام بھی نہ لکھے جائے عام جو بال پین لکھنے والے اس میں الکوہل کی آمیزش نہیں اسی طرح جو سیاہی ملتی ہے لکوڈ اس میں بھی میں نے تحقیق کی اس میں بھی الکوہل مجھے بہرحال نظر نہیں آئی بلکہ یہ بتایا کہ گلیسرین ضرور ہوتی ہے کہ جس میں نب میں سیاہی خشک نہ ہو تو لکھنے میں وہ آ, کیا کہتے ہیں خشک نہ ہونے کی وجہ سے معاون مددگار ہوتا اس لیے عام جو سیاہی ملتی باز ہے بازار اب تو خیر وہ دور ہی نہیں رہا سیاہی کا تو ان میں میری تحقیق کے مطابق جو میں نے پڑھا اور دیکھا اس میں الکوال نہیں جن میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ان سے پرہیز کرنا چاہیے جی